شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن يوحا سارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں یہ قرآن کو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے شدید دو وهو ان کو نہایت قبت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے پھر قریب ہوئے اور, اور آگے بڑھے تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا اب تمہ میں کجور برا اپرآ تم چسن اکرا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 اور تیسرے مناد کو کی یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے سلطان سبعون الا الظن وما تحوال انفس ولقد جاءہم من ربهم الہداء امل الانسان ما تمنا فللہ الاخرہ والاولا وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھر لیے ہیں اللہ نے تو ان کی کوئی سنت نازل نہیں کی یہ لوگ محض ذن فاسد اور خائشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں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 ميلوا ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى الذين يتجنبون كبائر الاثم والفواحش الا من هم ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ ان جاءكم من الارض واذا انتم اجنه واذا انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن تقى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 اور ابراہیم کی جنہوں نے حق کے تعت اور رسالت پورا کیا وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وأنه خلق الزوجين اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے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 سبھی رب اور یہ کہ اسی نے عاد ابل کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نوہ کو بھی اور کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے اور اسی نے اڑتی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا پھر ان پر چھایا جو چھایا تو اے انسان تو اپنے پرور کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا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 اے کری خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو